یہ جو ہماری قوم ہے اس نے اللہ کے سوا خدا بنا رکھے ہیں کیوں نہ او ان پر کوئی روشن سند تو اس سے بڑھ کر ظلم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھ ہے